اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ وصلی علیہ سیدن محمد وعلیٰ علی سیدن محمد وبارک وسلم امین یا رب العالمین انظر ذر نصرف فن وصرف ذرا غور کیجئے کہ کیسے ہم آیات کو پھیرتے ہیں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ انظر کے ساتھ اگر صلہ نہ آئے تو اس کا مطلب غور کرنا ہوتا ہے یا انتظار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کہیں انظرنا تو اس کا مطلب ہوگا ہماری رعایت کیجئے ہمارا انتظار کیجئے یا کہا جائے انظرونا اس کا بھی یہی مطلب ہے جیسے صورت الحدید میں آیا نا کہ یوم عقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا, انظرونا انظرونا کا یہاں مطلب ہماری طرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ ان ظرون انتظرونا انتظرون ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی نقت من نورکم اور اگر نظر ان کے ساتھ علاقہ سلا آ جائے علاقہ تو پھر اس کا مطلب آنکھوں کی رویت ہوتی ہے ٹھیک ہے افلا ین عل ابلی کئی اور اسی طرح فرما بجو ہوئی یوم ادن ناؤذر الا رب ناؤ زیرا بات باز تو یہاں جب کہاں عن ضر تو پتہ یہ چلا کہ یہاں مانوی بات ہو رہی ہے مانوی رویت مراد ہے اور مانوی رویت جو ہے وہ غور و فکر کو کہتے ہیں تو عن ضرغ غور کیجیے کئی فا نصرف الآیات تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل سے پہلے کیفہ آ جائے تو پھر وہ فیل کا حال ہوتا ہے اسم سے پہلے کیفہ آجائے جائے تو وہ اس کی خبر ہوتی ہے بات باتیں تو کئی فن کیسے ہم آیات کی تصریف کرتے ہیں ٹھیک ہے تصریف کا ویسے لغوی مطلب کیا ہوتا ہے ایک شے کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے کو لانا پھر اس کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور کو لانا تو صرف فیض میں یعنی کسی شے کو پھیرا جاتا ہے کسی اور شے کو لایا جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جیسے وہ تصریف ہوائیں آتی ہیں کچھ ہوائیں نکل جاتی ہیں تو اس میں تصریف آیات سے کیا مراد ہوتی ہے یعنی کبھی ایک اسلوب اختیار کرنا پھر اس بات ہی کو بتانے کے لیے ایک نیا اسلوب اختیار کر لینا بعد واضح کہ یہ اسالیب مختلفہ کو استعمال کرنا یہ تصریف الایات ہے بد واضح اور پھر فرمایا کہ گویا تصریف آیات کا فائدہ کیا ہوتا ہے لال لہم یفق اور اس سے ایک اور بات بھی یہ معلوم ہوئی کہ ایک بات ایک ہی نہج پر ایک ہی اسلوب میں بارہا بیان انسان کرتا چلا جائے تو سامنے والا عبرت حاصل کرنا اور اعتبار لینا اس سے چھوڑ دیتا ہے فق پیدا نہیں ہوتی تو گویا فق کو پیدا کرنے کے لیے گہری سوچ بوجھ کو پیدا کرنے کے لیے ایک بات کو نئے نئے پیرائے میں بیان کرنا ضروری <تصفح> اردو لال لحم یف قہون <تصفح> یہ جو یف قہون ہے یہ فقیح ہے سے ہے یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں یعنی سمیہ یسماؤ سے بھی فتحہ یفتاح سے بھی اور کرومۂ یکروم سے بھی ٹھیک ہے اور قاعدہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ جو کسرہ ہوتا ہے نا کسرہ وہ اخف حرکات ہے یعنی حرکتوں میں سب سے ہلکی حرکت کون سی ہے کسرے کی دلستان اس کے بعد فتحہ ہے اس کے بعد زمہ ہے تو اگر کوئی فعل ماضی میں ان تینوں حرکات سے آ رہا ہو تو جو کسرے والی حرکت ہوگی اس میں مبالغہ کم ہوگا فتحے میں زیادہ ہوگا اور پھر جو کروما یقروم سے آ گیا تو پھر اس میں سب سے بڑھ کر ہوگا تو کہا کہ فقیہ یفق سمجھ لینا ہے بات کو فقاہ یفق کا مطلب ہے سمجھ میں کسی کو پیچھے چھوڑ دینا فقاہ کا مطلب ہے میں نے اسے فکر میں سمجھ بوجھ میں دانشوری میں پیچھے چھوڑ دیا یہ فقہ یف ہے فقیہ ہے یف کیا سمجھ لینا تو گویا کسی سے سمجھ میں آگے بڑھ جانا یہ محض سمجھنے سے اگلی شہر سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور اس کے بعد سب سے گاڑا کیا ہے فقوح یفقو ٹھیک ہے اور اس سے کیا بنتا ہے فقی فقی کس سے فعیل کس وزن پہ آتا ہے جو صفت مشبہ ہے وہ لازم باب سے آتی ہے کروما یوروم جو ہے وہ لازم باب ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو فقوح یفقو کا مطلب ہوتا ہے کہ فکر اور سمجھ بوجھ اور دانشوری اس شخص کی طبیعت ثانیہ بن ہے یہ فقیہ ہے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کم از کم درجہ جو حاصل ہونا ضروری ہے وہ فقیہ ہے یفق ہو ہے کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ تو انہیں حاصل ہو جائے واضح بات بات ہاں جیسے حدیث میں نا خیا ر کم فل اسلام خیال خیال کم فل جاہلی خیار کم اسلامی ہاں وہاں فقی ہو نہیں ہے وہاں اصل میں حدیث ہے اذا فقو جب وہ گہری سمجھ بوجھ حاصل کر لیں جب وہ فقی ہو جائیں محض فقیہ ہے یافق نہیں ہے بلکہ فقوہ ہے یا فقو ادا فقو بعد واضح وہ کز ذبہ بہ دیا بہی علماء نے کہا کہ ہی کی ضمیر قرآن ہی کی طرف جا رہی ہے جس سے پہلے ہم نے پڑھا نا وہ انضر ب تو اسی طرح کز ذبہ ہی اس قرآن کو جھٹلا دیا اور پھر دوسری ارا بھی ہیں دین کو اسلام کو ایک ہی بات ہے قوم کا اور پھر واو حالیہ ہے حالانکہ وہو الحق حالانکہ قرآن مجید جو ہے وہ حق ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل یہ بھی بالکل واضح ہے کہہ دیجئے نہیں ہوں تم پر وکیل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وکیل, وکیل کیا ہوتا ہے وکیل وہ شخص ہے کہ جس کو کسی اور کی ذمہ داری سوپ دی جائے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی اگر آپ کسی کو وکیل کرتے ہیں ویسے اس کو آج کل کی عربی میں مہامی کہتے ہیں لیکن وکیل کا لفظ بھی فسحا عربی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے وکیل وہ شخص ہے اللہ وکل تو الحی عمری جس کی طرف میں نے اپنا معاملہ سونپ دیا ہے تو وہ میری طرف سے حاضری دے گا میری طرف سے جدال کرے گا میری طرف سے دفاع کرے گا تو علیہ کم بھی وکیل کا ایک مطلب یہ ہے کہ مجھ پر تمہاری ذمے داری نہیں سوپی گئی سمجھا رہی ہے کہ نہیں ذمے داری سونپنے کا مطلب یہ ہے کہ دو مطلب ہیں ایک تو میں تمہارے کفر کا دفاع اللہ کی جناب میں نہیں کروں گا میرے اوپر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اور چونکہ یہاں علیکم کم آ گیا تو گویا فوقیت کا مفہوم بھی ہے تو فوقیت یہاں یہ ہے کہ تمہار تم سے ایمان کا صدور کروا دینا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی ایک تو ذمہ داری یہ ہے نا کہ میں تمہارا وکیل بنوں خدا کے ہاں ایک یہ کہ دنیا میں وکیل بننے کا مطلب ہے تم سے زبردستی یہ کام کرواؤں یعنی تم سے ایمان برامد کروانا تمہیں ایمان دے دینا میری ذمہ داری نہیں ہے یہاں وکیل سے مرادیت باد وازے اسی کو دوسری جگہ کہنا کہ مسطر آپ ان پر غالب نہیں ہے تو وہاں بھی غالب ہونے کا مفہوم کیا زبردستی نہیں کر سکتے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے بات واضح ہم. اگلی آیت جو ہے وہ ضرب مسل کے طور پر عربوں کے ہاں استعمال ہوتی ہے اب لیک النبا ان مستقر لیک النبا ان مستقر دیکھیے اس کے بارے میں نا آپ کو بہت سے اقوال ملیں گے لیکن وہ سارے اقوال دو میں جمع ہو جاتے ہیں یعنی اگر وہ اختلاف تنوع کو جمع کر لیں اور اختلاف تضاد جو ہے صرف اسی کو پیش نظر رکھا جائے تو دو قول ہیں اور اگر ذرا غور سے دیکھا جائے مزید تو ایک قول ہے ٹھیک ہے یعنی لکلبا مستقر اگر آپ زاد المسی یا کوئی اور تفسیر اٹھا کے دیکھیں تفصیر بالمحصور تو بہت سے اقوال ملیں گے مستقر مستقر لیکن سب قول دو ہیں بس اور وہ دو قول بھی دقت نظر سے دیکھا جائے تو ایک ہی قول ہے ٹھیک ہے تو پہلے یہ کہ لیکلی نبر ان مستقر مستقر کس کو کہتے ہیں مستقر کہتے ہیں کیا ہے مستقر احمد رضاق صاحب نہیں آ ہے خیریت میں نے یعنی اس کو بتایا نا کہ عربی کے اعتبار سے کیا شے ہے اس میں مفول ہے فائل ہے بالکل ٹھیک ہے اور بھی کیا ہو سکتا ہے اس میں مزدر بھی ہو سکتا ہے سمجھ جا رہی ہے کہ مزہ میمی بھی ہو سکتا ہے بات واضح ہاں تو اصل کیا ہے ہر خبر کی قرار ایک جگہ ہے مستقر کیا ہے قرار کی جگہ ہر خبر کے قرار کا وقت ہے ٹھیک ہے اور اگر مزدر کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو ہر خبر کا ایک قرار سمجھا رہی ہے کہ نہیں استقرۂ استقر کا مطلب کیا ہے قرار پکڑنا اس سے اگر مستقر مزدر میمی ہے یعنی مزدر ہے تو پھر استقرار کے مفہوم میں ہوگا یعنی لکل نبا ان استقرار اور اگر یہاں ظرف مکان لیا جائے تو لکل نبا ان مکان استقرار اور اگر ظرف زمان لیا جائے تو لک النبا ان زمان و استقرار یہ تین باتیں بنے گی بعد واضح ہوگی ہاں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر خبر جو بھی دی جاتی ہے نبح کس کو کہتے ہیں نبا اور خبر میں یہ فرق ہے کہ نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں اور خبر کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے جو اخبار میں آ رہی ہے یعنی اخبار میں جو فضول خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہ خبریں ہوتی ہیں نبہ نہیں ہو سکتی نبا وہ ہے کہ جو بڑی خبر ہے اور جس کو ماننے یا نہ ماننے سے میری زندگی پر فرق پڑتا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں وہ نبا ہوتی ہے یعنی یس يس... یس کا کیا ہے اما تَسالون عن نبا العظیم قل ہوا نبا عظیم انتم تو معرضون سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں فسا یاتیم اخبار نہیں ام ما اما به انوب تو یہاں بھی یہی ہے نکل نبا تو قرآن جتنی بھی خبریں دے رہا ہے قیامت آنی ہے خدا بر حق ہے رسول برحق ہے عذاب آئے گا یہ سب کیا ہے امبا ہے مانو گے تب بھی فرق پڑے گا نہیں مانو گے تب بھی فرق پڑے گا زندگی میں بات واضح کہ نہیں تو فرمایا جو بھی خبر دی جا رہی ہے بڑی اس کا قرار پکڑنا ہے یا اس کے قرار پکڑنے کا وقت ہے یا اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے بات واضح اچھا اس سے کیا مراد ہے علماء نے دو مرادیں لی قرار پکڑنا ہے یا قرار پکڑنے کی جگہ اور وقت اس سے ایک مراد ہے کہ ہر خبر جو بھی دی جا ہے کسی موقع پر ظاہر ہو جائے گی سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی آ, وہ خبر جس نے ظاہر نہیں ہونا وہ جھوٹی خبر ہے تو اس کا کوئی استقرار نہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں جو خبر جھوٹی ہے وہ کبھی بھی قرار نہیں پکڑے گی کیونکہ اس کے نہ واقع ہونے کا کوئی وقت ہے نہ زمان ہے کچھ بھی نہیں ہے آج ہے کہ نہیں نہ مکان ہے تو سچی خبر جو بھی ہوگی اس کا کوئی استقرار ہوگا تو فرمایا جا رہا ہے جتنی بھی خبر دی جا رہی ہیں جلدی نہ کرو ان کے قرار پکڑنے کا ایک وقت قریب آ رہا ہے جب یہ خبریں ظاہر ہو جائیں گی اس لیے دیکھیں آیت ختم کہاں ہو رہی ہے واسعت انقریب پر چل جائے گا ابھی آ جائیں گی یہ خبریں سمجھ آ رہی ہے تو اگر ہم یہ معنیٰ لیں تو پھر یہ ہوگا وہی معنی بنے گا جس جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فسوف یاتیم امباغو خبریں آ جائیں گی تو خبریں آ جانے سے کیا مراد ہے اس کا مزدا ظاہر ہو جائے گا بات واضح تو لیکل نب ان مستقر کا پہلا مطلب یہ ہے کہ لیکل نبَََََ ان وقت الوقوع یا ضمن الوقوع یا مکان الوقوع یا الوقوع یہ واقع ہوگی جو بھی خبریں دی جا رہی ہیں وہ کسی وقت کسی جگہ واقع ہو جائیں گے یہ ایک مطلب ہے بعض نے کہا کہ نہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِکُلِّ نبا ان یہاں نہیں کہا کہ لِکُلِّ نبا ان صادق یہ تو ہم نے تفسیر کی ہے لِکُلِّ نبا ان صادق کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو دوسری رائے یہ بنائی گئی کہ نہیں یہ تو کُلِّ نبہ ہے تو کل نبا کا مستقر ہونا چاہیے چاہے وہ جھوٹی ہے جھوٹی ہے یا سچی ہے یہ کہ نہیں تو پھر کیا تفسیر بنی دوسری ہے دوسری رائے پہلی رائے سمجھ آ گئی لیکن البا ان مستقر کا مطلب ہے ہر وقت کے واقع ہونے کا واقع ہونا ہے خبر نے کوئی جگہ ہے اور وقت ہے ٹائم اینڈ سپیس ہے دوسرا یہ کہا گیا کہ ہر خبر کا مستقر ہے جہاں پہنچ کر اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی جو بھی خبر دی جائے گی اس کا قرار پکڑنا کیا ہے کہ پتہ چل جائے وہ سچی یا جھوٹی بس یعنی اگر کہا گیا قیامت آئی آنی اور قیامت نہ آئے یا کہا جائے کہ رسول غالب آئیں گے اور رسول غالب نہ آئیں کہا گیا ہے کہ عذاب آئے گا اور عذاب نہ آئے بالفرض تو یہ بھی اس کا قرار ہے لیکن یہ اس کا قرار پکڑنا کیا ہے کہ اس کا جھوٹا ہونا نعوذ باللہ معلوم ہو گیا تو لک النبا مستقر کا مطلب ہے دیکھو ہر خبر کسی نہ کسی وقت اس کی مصداقیت یا عدم مصداقیت ظاہر ہو جائے گی لہذا جلدی نہ کرو سعوفت عالم سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات واضح اور اگر ان دونوں قولوں کو جمع کیا جائے تو بات یہ بنے گی لک الِ نبا ان مستقر یعنی انہوں نے بھی کہا تھا قرار پکڑنا تو کہا قرار پکڑنے سے یعنی خبر کا قرار پکڑنا کبھی اس کا واقع ہونا ہوتا ہے اور خبر کا قرار پکڑنا کبھی اس کا واقع نہ ہونا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں وہ قرار ہی پکڑیں گے بات واضح کہ نہیں یعنی اگر مثال کے طور پہ میں خبر دوں کہ کل ایسا ہوگا میں نے ایک ٹائم طے کر دیا نا خبر کا تو کل اگر نہ ہوا یا ہو گیا دونوں صورتوں میں خبر قرار پکڑ لے گی بات واضح یا تو سچی ثابت ہو جائے گی جھوٹی ثابت ہو جائے گی لیکن اکثر علماء نے اس کو دو الگ الگ قول کے طور پہ بیان کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لیکنبا ان مستقر ائی مکان الوقع زمان الوقوع یا الوقوع اور لک البا ان مستقر ائی استقرار بحائی ہو و کدی بہ ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات واضح ہوگی تو دونوں صورتوں میں آگے جو فرمائے نا وصعفت دونوں تفسیروں سے اس کا تعلق بن جاتا ہے دونوں صورتوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا بتواضے لیکن بہرحال چونکہ قرآن کی خبر میں جھوٹ جھوٹ کا احتمال نہیں ہے تو اگر دوسری تفسیر لی جائے تو پھر کس اعتبار سے ہوگا الا سبیل تنزل یعنی کئی دفعہ قرآن مجید الا سبیل تنزل کہہ دیتا ہے نا جیسے ایک جگہ کہا کل ان اویہ کملا علاء ہدن اوفی ضلع البین حالانکہ قرآن مجید کا ضلع مبین پہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن جب مناظرے میں اور ڈیبیٹ میں گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے تو علاء سبیل تنزل کہہ دیتے ہیں کہ ہم یا تم ہاں ہدایت پر ہیں یا گمرائی پہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مناظر اپنے بارے میں گمراہی پہ ہونے کا احتمال رکھ رہا ہے نہیں اس کے ہاں کوئی احتمال نہیں ہے لیکن چونکہ سامنے والا احتمال رکھ رہا ہے تو لہٰذا اس کی ذہنی سطح پر نزول کر کے ایک بات کہہ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اعلیٰ سبیل تنزل بات واضح ہے یعنی اس کی سطح پر اتر کر تو اگر ہم لکول نبئی مستقر میں دوسرا والا مفہوم لے لیں کہ چلو سچا اور جھوٹا ہونا پتہ چل جائے گا تو کیا قرآن کی خبر کے جھوٹے ہونے کا اہتمال ہے نہیں اعلیٰ سبیلی تنزل ادواز بات وسع فتح لمون و عیزا ریت الدین فیطینہ یہ جو خوض ہے نا خوض مخاضا جو ہے نا ویسے تو مخاذ جو ہے وہ درد ولادت کو بھی کہتے ہیں لیکن مخواضہ یقو کا لغوی مطلب ہوتا ہے جو تقریبا غاصا یا کا ہے غاسہ یا غوسو میں ہوتا ہے کہ آپ سمندر میں یا اس میں ڈائیو لگاتے ہیں اور نیچے ابھر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا مقصد نہر کو عبور کرنا نہیں ہوتا یا دریا کو یا سمندر کو غاسہ یا غوضو میں بلکہ محض نیچے تک پہنچ کر کچھ نکالنا ہوتا ہے خواصہ یا خوضو کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح نہر میں یا دریا میں یا سمندر میں قدم رکھ دینا ہے اس کو عبور کرنے کے لیے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو خوض کہتے ہیں کسی کہ بھی جگہ داخل ہو جانا یعنی یہ لغوی مطلب تھا خواضہ یخوضو کا مطلب خاضہ فل البحر اس لیے مخاض کس کو کہتے ہیں یا وہ سمندر کی وہ جگہ کہ جہاں پانی کم ہو اور انسان جا سکے وہ کیا ہے تو اب کیا فرمایا گا عیدہ رعیۃ الدین یخودون فی آیاتینہ اچھا یہ تو اس کا لغوی مطلب تھا اب زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے ایسی باتوں میں پڑھنا یا ایسی ڈیبیٹس کرنا یا ایسی گفتگو کرنا کہ جو لایانی ہو اور اس میں مقصد بولنے والے کا اور بحث مباحثہ کرنے والے کا حق تک پہنچنا نہ ہو ٹھیک ہے محض ٹائم پاسنگ کے لیے جو گفتگو ہو چاہے وہ بڑے بڑے موضوعات پہ ہو رہی ہو چاہے وہ خدا کے وجود پر ہو رہی ہو یا کسی پر بھی ہو لیکن اس کا مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ ڈرائنگ روم میں جو گفتگو ہیں اور مباحث ہوتے ہیں وہ ہیں بات واضح ہے کہ نہیں وہ خوض ہے لہذا قرآن مجید میں خوض اب نگیٹو معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے یعنی ایسی باتوں میں اپنے آپ کو گھسا دینا کہ جس میں گھسا دینا نفع بخش نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اس وہی معنی ہے خوض اس میں استعمال ہوتا ہے یعنی بال کی کھال اتارنا ڈبیٹ کرنا وہ سارا کچھ لیکن قرآن کا استعمال اس میں مثبت نہیں ہے منفی ہے ٹھیک ہے بل ہومفی خودن آبون بلکہ یہ اپنے خوض میں ہی پڑے ہوئے ہیں کھیل تماشا کر رہے ہیں دوسری جگہ فرمایا بلحم فی شکن یا ٹھیک ہے تو یہ بڑی وہ بات ہے یعنی خوض ہونا تو چاہیے تھا یا شک جو ہے وہ انسان کو یقین تک پہنچائے ہونا یہ چاہیے نا آپ کو شک ہے تو میں یقین تک پہنچوں لیکن اگر شک ہی میں انسان کھیلنا شروع کر دے اور یقین تک پہنچنا اس کا مقصد ہی نہ رہی، یہ خوض ہے بلحم فی خودن یا بلہم فی شکن ٹھیک تو اب فرمایا کیونکہ یہ مکی آیت ہے اس کا شان نزول یہ بتایا گیا کہ مسلمان بھی اب جاتے تھے خانہ کعبہ میں بیٹھتے تھے وہاں بت بھی ہیں وہاں قریش مکہ کی مجلسیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں تو اب وہ جب یہ آ کے بیٹھتے تھے تو گفتو گفتگو شروع کر دیتے تھے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے آیات میں اللہ سبحانہ و کی نشانیوں میں کلام اللہ کے بارے میں تو کہا گیا کہ اب تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے اور یہی وہ آیت ہے جس کا حوالہ دوسری جگہ دیا گیا وقت نسلہ علیہ کمفل کتابی اصورۂ نسا معدہ میں ہے ہے نا <تصفيق> نساں وقد نزل نزلہ علیہ کم کتابی ان ادا سمیا تم آیات اللہ یق فروب بھی ہے وہ یوستحزو بھی ہے فلاں تقدو ماہم حتیٰ یخود فدیث <غَيْرِي> اب وہ صورت ہے پہلے لیکن فرمایا کہ وہ نازل ہو چکا ہے تم پر تو کیونکہ سوریہ نام پہلے نازل ہو چکی تھی کیونکہ سوریہ نام مکی صورت ہے اور سورہ نسا مدنی صورت ہے تو کیا کہا وہ عیدا اور خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن کہا گیا کہ مخاطبین تمام مومنین ہے ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یقونا جو خوض کرتے ہیں یعنی بحث مباحثہ کرتے ہیں یوجادلون جدال کرتے ہیں یا بعض علماء نے کہا کہ اس میں استحزاء کا مفہوم ہے کیسے پتہ چلا استحزاء کا مفہوم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بب غور کریں کیسے پتہ چلا استحصاق کا مفہوم جلدی سے بتائیے ابھی میں نے بتایا ہاں کیونکہ اس میں جب اس آیت کا حوالہ دیا تو کیا کہا وہ نزل نزلہ علیہ کم فل کتاب اندا تم آیات اللہ یق فروبیا بِهَ و یوسحض تو پتہ چلا کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالی خوز کی خود تعریف بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے نا جب تم سنو آیات کو کہ ان کیا کفر اور استحضاء ہو رہا ہے تو یہاں خوذ سے کیا مراد ہے کفر اور استحضا سمجھا رہی ہے کہ نہیں فی تو اعراض کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کب تک اعراض کریں غایت کیا ہے حتیٰ یا خدوفی حدیث نغی یہاں تک کہ وہ خوض کریں کسی اور گفتگو میں کہیں اور لگ جائیں ٹھیک ہے یعنی بہتر ہے وہ لوگ کہ جن کو دین دون کا نہیں پتہ اگرچہ یہ آیت مشرقین کے بارے میں نازل ہو رہی ہے لیکن آپ مفسرین کو پڑھیں گے تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ایسی مجالس میں کہ جہاں دین کے بارے میں ایسی گفتگو ہو چاہے وہ استہزائیہ نہ بھی ہو تو بالکل بے علمی پر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ امام غزالی کا بھی پچھلے دنوں میں نے جملہ پڑھا وہ کہتے ہیں ہر ایک چیز ایسی ہے جس پر ہر انسان اللہ سے راضی ہے ٹھیک ہے وہ شے ہے اپنی اس کی عقل یعنی ہر انسان چونکہ اپنے آپ کو اکمل ناسی عقل سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل سب سے کامل ہے ٹھیک ہے کہ نہیں لہٰذا وہ اللہ سے اس بارے میں بالکل راضی ہے کہ اللہ نے مجھے عقل بڑی دی ہے باقی کچھ دیا ہو یا نہ دیا اور پھر وہ فرماتے ہیں وہ اشد الناسی حماقتاً اور غاہم <بِأَقْلِي> سب سے زیادہ جو احمق آدمی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنی عقل سے راضی ہوتا ہے سمجھا رہی تو آ... کیا کہہ رہا تھا میں ابھی یہاں کی کس سلسلے میں یہ بات آئی تھی یہ عقل والی ہاں یعنی ہاں... کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خصوصاً وہ مجالس کیونکہ اب لوگ یہ نہیں مان سکتے نا کہ ہمیں دین کے بارے میں نہیں پتہ آپ آج کل دیکھیں ہم لوگوں کی ویسے کچھ اور جو ذرا لوگ ہیں یعنی مغرب کے ان میں کم از کم یہ تھوڑی سی بہتر ہے یعنی جس فیلڈ میں ان کو نہیں پتہ نا وہ چپ بیٹھ رہیں گے نہیں پتہ آپ کیا بولیں یہاں آپ جائیں کسی بھی مجلس میں اپنی تو طب کا مسئلہ کھولیں تو اتنے ڈاکٹرز کوئی نہیں ہوگا لیکن سب بولنا شروع کر دیں گے اور بتائیں گے یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے جیسے ہر ایک کی ایک رائے ہے اقتصاد پر اور معاشیات پر گفتگو شروع ہوگی تو ایک الگ پوری اس یعنی ہر بندہ ہر مولا ہے. پھر دین پہ پہنچیں گے تو سب ہی علامہ اور فاہامہ ہوتے ہیں تو کہا کہ جو اس طرح کے مجالس ہیں وہ بھی ایسے ہیں کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ و کے بارے میں اول ہوتا ہے بلا علم یعنی ایسے ہی بس مونگیے مارے جا رہے ہیں نہیں ایسا ہے اور ایسا اور میرا خیال یوں ہے اور میرا خیال ایسے ہے تمہارے خیال پہ تو دین حاضل نہیں ہوا دین تو اللہ میں نے حاضل کیا تو بہرحال علماء نے کہا اس سے استدلال کر کے کہ چاہے ایسی مجالس اہل اسلام ہی کی, کی کیوں نہ ہو یا تو انسان وہاں نہیں منکر کرے گا بعض و نصیحت کرے گا لوگوں کو چپ کرائے گا کہ جو تمہیں نہیں پتہ وہ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ انسان واقعی عقل مند ہے جو اپنی قدر پہچان لے اور ایسے معاملات میں گفتگو نہ کرے کہ جو اسے نہیں پتا لیکن عموماً نہیں ہوتا اور اب یہ دین داروں میں بھی یہ عام رجحان ہے وہ نہیں مان سکتے کہ ہم مشتہد نہیں ہیں ہم بھی مشتحد ہیں ہم نے پڑھ لیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو بہرحال اب چونکہ اہل اسلام نے دعوت بھی دینی ہے نے مکہ کو تو لہذا یہ نہیں کہا کہ متلقن بائک آٹ کر دیا جائے فرمایا جب تک وہ کسی اور گفتگو میں مشغول نہیں ہوتے اس وقت تک بائک ہوگا اس کے بعد جا کر بیٹھا جائے گا کیونکہ ان کو دعوت بھی دینی ہے تو یہاں فرمائے حتیہ یخود فی حدیثی بات وعدے ہو رہی ہے کہ نہیں اچھا اس کے بعد کیا فرمایا ہوا اما یہ بھی اما جو ہے ان اور ما زائدہ سے مل کے بنا ہے یعنی ان شرطیا ہے ما زائدہ ہے اور میں نے بتایا تھا کہ ام ان کے بعد ما زائدہ آ جائے تو ان کی جو شرط ہے یعنی جملہ فیلیا جو ہے وہ غالبا اگرچہ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ نون ثقیلا کے بغیر بھی آ جاتا ہے لیکن غالبا نون ثقیلا کے ساتھ آئے گا یعنی اما کے بعد آپ نون ثقیلا تاکید کا لگائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اما یون سی کشیطان نہیں یونسی نقشیطوان ٹھیک ہے کہ نہیں اگر آپ کو شیطان بھلا دیں کیا بلا دیں ہاں وہاں سے اٹھنا یعنی یونسی کے شیطان قد بیٹھنے سے جو روکا گیا ہے وہ جو نہیں ہے وہ شیطان اس سے آپ کو غافل کر دے فلا تقعد بعد ذکر تو یاد آنے کے بعد ذکرہ مصدر ہے ذکر یز کر و ذکرہ تو یاد آنے کے بعد نہ بیٹھے مال قوم ظالمین ظالم قوم کے ساتھ <تص foi> <تص> یہاں <ہی> علماء نے کہا کہ کہ جو نسیان کا ایلیمنٹ ہے جن لوگوں نے اصل ist... میں کیونکہ صاحب اور نسیان کا طاری ہو جانا انبیاء پر تو اس حوالے سے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ ان کی ان پرانے علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ نبو, نبو نبی کے نبی بن جانے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے نسیان طاری ہو سکتا ہے یعنی جیسے آپ نے کئی دفعہ پانچ رکعت پڑھا دی یا ایک رکت کم رہ گئی یا اس طرح ہو گیا تو نسیان کا طاری ہونا عصمت کے خلاف نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یعنی نس... اور کیسے استدلال کیا ایک استدلال جو بہت سی آیات سے کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی وہ ام ماں یونسی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں لیکن بہرحال یہاں اماں کہا ہے اور ان میں شرط کا وقوع ضروری نہیں ہوتا لیکن ان کے بعد یہاں شرط ایسی بھی نہیں ہے جو مستحیل ہو لہٰذا امکان جب باقی رکھا ہے تو بعض نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس میں یہ سمجھنا چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں امام راضی نے کہا ہے کہ نبی پر نسیان تاری ہو سکتا ہے اور شیطان نسان تاری کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بال شیطان نسیان تاری کر بھی دے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے نبی کو اور خصوصاً جو افضل الانبیاء ہیں ان کو اس سے بالکل محفوظ رکھا جائے لیکن صرف بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے علماء کا کہ نسیان کا طاری ہو جانا نبوت کے منافی نہیں ہے بس یہ بات بتانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی اگر بالفرض کسی پر نسیان تاری ہو جائے اور حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نسیان تاری ہوا تھا تو کیا یہ نسیان منافی نبوت ہے بالکل منافی نبوت نہیں ہے بات وادہ نہیں ہاں تبلیغ کے وقت صاحب نہیں ہو سکتا بس یہ بات ضروری ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں تو پیغام وہی پہنچایا جائے گا جو ہے ٹھیک ہے بعد میں اس پر عمل کرتے ہوئے صحاون غلطی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ نبی پیغام یہی پہنچائیں گے کہ زہر کی رکعات چار ہیں یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے یعنی یہ غلطی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں پانچ ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں غلطی سے یہ غلطی ممکن نہیں ہے کیونکہ تبلیغ احکام میں انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی لیکن تبلیغ احکام کے بعد عمل کرتے ہوئے صاحب اور نسیان تاری ہو سکتا ہے بہت اور اس کے دلائل پھر احادیث میں ہیں بہت اور انبیاء پر جو صاحب اور نسیان تاری ہوتا ہے وہ امت کے حق میں رحمت ہوتی ہے کیوں امت کے حق میں رحمت ہے اس لیے کہ اس صاحب اور نسیان کے ذریعے امت کے حق میں سنت طے کی جاتی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعت پڑھائی تو پھر کیا کیا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا پانچ پڑھائی تو پتہ چلا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو لہذا نبی کے حق میں وہ جو نسیان ہوتا ہے وہ بھی غفلت اور گناہ نہیں ہوتا وہ امت کے حق میں رحمت کے طور پہ نبی سے یہ کام ہو جاتا ہے یعنی مثال کے طور پہ کہا کہ کئی دفعہ نبی مکرو کام کرتے ہیں اب کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو خلاف شریعت نہیں ہوتا لیکن خلاف اولا ہے نبی جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خلاف اولا نہیں ہوتا نبی کے حق میں خلاف اولا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ نبی وہ خلاف اولا کام کر کے اس کا جواز امت کو بتا رہے ہوتے ہیں سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے تعلیم, تعلیم, تعلیم, تعلیم کے لیے تو اب نبی جب تعلیم دے رہے ہیں تو کہ بھائی یہ کام جائز ہے تو یہ مستحب ہے نبی کے حق میں اگرچہ وہ کام فی نفسی یہ خلاف اولا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات یعنی مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پی کر مختلف مقامات پر دکھایا ٹھیک ہے کہ نہیں تو کھڑے ہو اور عموماً آپ کا فیل یہ نہیں تھا لہذا بہت سے فکاہ یہ گئے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مقروح تنظیح ہے تحریمی نہیں تنظی یعنی خلاف اولہ ہے تو آپ کہیں کہ آپ نے پڑھا مقروع تنظیحی ہے اللہ کے نبی کو دیکھا فلاں موقع پر حدیث میں کہ آپ نے تو کھڑے تو یہی بتانے کے لیے کہ یہ حرام نہیں ہے مقروع تنظیحی ہے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور اللہ کے نبی کا یہ فیل کرنا آپ کے حق میں مقروع تنظیم نہیں تھا بلکہ مستحب کام تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی تبلیغ کا تھا سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات واضح تو اس طرح چیزوں کو سمجھنا چاہیے تو بات واضح ہو جائے گی تو یہاں بھی ایسا ہی ہے نسیان شیطان جس کی نسبت کی گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پہ نسیان شیطان طاری کر دے گا نبی پر نسیان امت کے حق میں سنت جاری کرنے کے لیے ہوگا کیا اگر ہم بھی بھول جائیں تو پھر کیا کریں سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور دوسرا دوسری بھی یہاں ایک اور بات بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ اماں یونسی اللہ میں شیطان آپ پر نسیان تاریخ کر سکے کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی نسبت بس شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جیسے اصحاب ف... سوری وہ جو حضرت مسا علیہ السلام کے ساتھ ساتھی تھے جب وہ بھول گئے تو وہ کیا کہتے ہیں اور انسانی ہوں اللہ ٹھیک ہے مجھے بس شیطان نے بھلا دیا یعنی اب کام برا ہے نا یعنی برے سے مراد ہے کہ میں نے آپ کو جگانا تھا نہیں جگایا اور وہ مچھلی نکل کے بھاگ گئی اور یہ ہوا تو وہ شیطان نے کر دیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان انسان پر یعنی محض اس کے بشر ہونے کی وجہ سے بھی کیفیت تاری ہو سکتی ہے لیکن بس ایک اسلوب کیا ہوتا ہے شیطان کی طرف نسبت کر دیں بات ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا بھی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کا کوئی بس چل سکتا ہے انبیاء پر اور صحیح قول یہی ہے کہ نہیں چلتا یعنی شیطانی نسیان تاری نہیں ہوتا بلکہ وہ نشان تاری ہو سکتا ہے جو بشریت کے تقاضے کی وجہ سے بات واضح اب آپ دیکھ لینا یہ سارے مباحث یہاں موجود ہیں یون, سی یون سی کا شیطان میں یہ اگر یہ سارا مبس اسمت انبیاء کا موجود ہے ادھر فلاں اچھا اس کے بعد کیا ہے وما يتقون من حسابهم من اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ہم ان کے پاس اگر بیٹھیں اور وہ گفتگو کر رہے ہوں ایسی اور ہم اس میں شریک نہ بھی ہوں تو تب بھی گناہ ہم پر آئے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وماں الل لذینہ ید من حساب ہم منشئی وماں مانافیا ہے ٹھیک <تصفح> ہے الل لذینہ ان لوگوں پر ید تقن جو متفقی ہیں کیا نہیں ہے ان پر من حساب ہم منشی حساب ہم کی زمیر کس کی طرف جا رہی ہے اللزینہ و اظہار و عیت ٹھیک ہے تو اہل تقوا پر ان کے حساب میں سے مشرقین کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا رہی ماں کا اسم کون ہے اور خبر کون ہے ماں کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے ماں یہ نہیں ہو سکتا دیکھے نا حلین یہ تو الگ ہے ہاں یعنی اصل من حسابی منشئی میں بھی ماں کا اسم کون ہے کون سا ہے نہیں اصل میں من شیعی ہے وہ من حصاب ہم ان کا متعلق ہے یعنی ما من شعیع یعنی اصلا شیعی جو ہے وہ ما کا اسم ہے یعنی ما شعیع من حساب اور اس کے بعد خبر کیا ہے الل لدینکون سمجھ رہی ہے کہ نہیں اور یہ جو من حسابی ہے یہ ما کے اسم کا متعلق ہے سمجھ آ رہی ہے ماہن حساب مام من حساب ہم الدینکون تو یہ ما نافیہ ہے ماں نافیہ آپ کو معلوم ہے اس کی خبر کیا ہوتی ہے حالت ہے ہاں نصب میں تو پھر ہم کیا کہیں گے اس کو کہ یہ جو خبر ہے اللینہ یا تقن محلَََََََ نصب میں ہے یہ اس صورت میں ہے اگر ہم ماں کو حجازی مانیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تفسیر میں بہت جگہوں پہ آپ پڑھیں گے کہ اگر یہ ماں حجازیہ ہے تو خبر منصوب ہے سمجھا رہی ہے اور اگر یہ ماں تمیمیہ ہے تو خبر منصوب نہیں ہے ما اہل حجاز ما کی خبر کو منسوب کرتے ہیں یا حرف جر کے ساتھ مجرور کرتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا ما ذید المن یہی کہیں گے یا ماں ما ذید ال ٹھیک ہے تو یہ والا جو ماں کر رہا ہوتا ہے نا کام اس کو کیا کہتے ہیں ما حجازیہ اور اگر آپ کہیں ما ذید القا یہ غلط ہے یہ غلط نہیں ہے یہ بھی ماں ہے جو اہل عرب بولتے ہیں لیکن یہ ماں تمیمیہ کہلاتا ہے تو قرآن مجید میں جو ماں آتا ہے اس, اس کے بارے میں جہاں آپ کو محلن پتہ نہیں چل رہا ہے یعنی محل ہے نا الدینہ پہ کیسے پتہ جلے گا کہ نصب ہے کہ نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو ترکیب کرتے ہوئے بتائیں گے اچھا ماں حجازیہ ہے تو محلن نصب میں ہے ماں تمیمیہ ہے تو محلن جو ہے وہ مرفو ہے وہ بات واضح ہے کہ نہیں بس یہ ہے تو یہ اصطلاح بس پتا ہونی چاہیے کہ ایک ہے کیا ہے ماں تمیمی اور کئی دفعہ تمیمی نہیں لکھا ہوتا بلکہ کہیں گے ماں غیر حجازی ہم جو پڑھتے اچھا ماں حجازی کون سا ہوتا ہے ماں حجازی وہ ہوتا ہے جو جس کا سمپل قاعدہ ہم پڑھتے ہیں نا ماں جو لئیسا کے مشابے ہے پڑھتے نہیں ناہ وغیرہ میں ماں لئیسا کے مشابے تو جو ماں لئیسا کے مشابے ہوتے ہیں وہ کون سا ماں حجازی اچھا بات سمجھ آ نہیں نا آیت کا مطلب کیا ہے اہل تقوام پر مشرقین کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے ان, ان پر ذمہ داری نہیں ہے لیکن ایک ذمہ داری ضرور ہے اب بات آ رہی وہ والن ٹھیک ہے یہ استدراک ہے اچھا یہ شاید کا ایک شان نزول بھی ہے اس دوسرے جز کا کہ جب منع کر دیا گیا نا کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے تو حضرت عبداللہ اپنے بات فرماتے ہیں کہ باد صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نے طواف بھی تو کرنا ہوتا ہے اور طواف کرتے ہوئے جب بھی ان کے پاس سے گزرتے ہیں وہ استضائیہ گفتگو کرتے ہیں تو کیا اب طباف کرنا بھی چھوڑ دیں یعنی طباف بھی نہ کریں جا کے مسجد مسجد حرام کی زیارت بھی نہ کریں تو کہا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے اصل میں بیٹھنے سے منع کیا ہے گزرتے گزرتے تمہارے کانوں میں بات پڑ جائے تو اب کچھ بھی نہیں ہے لہذا اگر اس طرح ہو جائے تو ان کی باتوں کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے بات واضح یعنی وماں اللّین یتقون من حسابی من شہی لیکن ذکر لحم یدکون یہ جو ذکرہ ہی یہ مزدر ہے نا بات واضح اب یہاں اختلاف یہ ہوا کہ یہ ذکرہ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے ادھر یعنی محلن نصب میں ہے یا یہ اس میں منکوز ہے نا یہ یا یہ کیا ہے سوری اس میں مقصور منکوز نہیں مقصور مقصور اور ممدود ہوتے ہیں نا تو یہ مقصور ہے تو یا یہ حالت نصب میں ہے یا یہ مبتدہ یا خبر ہے یعنی حالت رفع میں اگر حالت نصب میں ہوگا تو پھر اس سے پہلے فعل محضور ماننا پڑے گا سیدھی سی بات ہے نا بات بات ہے یعنی ولیکن ذکروہم ذکرہ ذکروہم اب یہ امر کس کے لیے ہو جائے گا اہل ایمان کے لیے یعنی اہل تقویٰ پر ان کے حساب کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ایک شئے اہل تقویٰ پر ہے کہ تم تذکیر کرو انہیں تاکہ وہ باز آ جائیں یعنی یہ بھی نہیں کہ استحضات سنتے رہو نہیں. جب بھی موقع ملے تذکیر کرو ولیکن ذکر عزک <یتحدث> کی روح ہم ذکر ہو رہی ہے کہ نہیں کیا ہاں ہاں مفول مطلق ٹھیک ہے ہاں ایسا ہی ہے یعنی اس کو ہم ذکر بھی لا سکتے ہیں اصلاً یہ مصدر نہیں ہے اس میں مصدر ہے یہ اسم ہے یعنی ذکرہ جو ہے نا وہ ذکرہ یض کا حقیقت حقیقتاً مضدر نہیں ہے وہ كہ ذکرہ ذکرہ و ذکرہ كر اسم ہے یاد دہانی کے لیے اسم ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ جو اسم ہوتا ہے وہ مزدر کی جگہ آ جاتا ہے ہاں جب وہ مزدر کی جگہ آتا ہے تو اس میں ایک مقصد مبالكہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے فیل تو پھر بھی معذوف ماننا پڑے گا نا یعنی اس میں مزدر اگر آ رہا ہے تو اس میں مضدر منصوب ہوگا ٹھیک ہے اور وہ منصوب کیوں ہے اس سے پہلے فیل ہوگا تو فیل كیا ہوگا وہ اسی اسی مادے سے ہوگا دکیر. اچھا یہ ضروری نہیں ہے ویسے <سؤال> یعنی اگر آپ کہیں کہ مادہ وہی ہونا چاہیے اور اگر کسی اور یعنی اور شکل سے آ جائے یعنی اس میں وہ اس میں مزدر سمجھا رہی ہے وہ مفول مطلق وہ مفول مطلق ہے تو ذکروہم روح ہم دکھ رہ یعنی ذکروہم دکر کہ یا یا یا علیکم ان تذکروہم تو ذکر لیکن یتقو بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں دوسرا اس کا بعض لوگوں نے کہا ولاکن ذکر اب یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے خبر کیا ہے ہاں لہم نہیں ایک منٹ ولاکن ذکر لہم لہم میں ضمیر کس کے لیے جا رہی ہے اب اہل ایمان کے لیے کیا مطلب کہ اہل تقوا پر مشرقین کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے ان پر کچھ ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہ جو ہم نے حکم دیا ہے نا کہ تم ان کے پاس نہ بیٹھا کرو یہ تم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو گے یا ان کے پاس بیٹھنے سے آہستہ آہستہ وہ چیزیں نارملائز ہوں گی نا تو تقوی اختیار کرنے کے لیے تقوی پر برقرار رکھنے کے لیے ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے باقی مشرقین کے افعال کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ دوسرا قول سمجھ آ گیا یعنی الاکن ذکر لقم یا لہم لَكُم سے مراد اگر خطاب میں چلے جائیں اہل ایمان کے لیے لیکن چونکہ پیچھے لے آئیں لے ہے تو پھر کیا ہوگا یعنی الحكم لهم بات واضح وہ بھی اہل لال تکون کیا مطلب یہی تو بتانا کہا تھا کہ تم تقوی والے ہو نا اگر مستقل ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے رہو گے تو تقوی جاتا رہے گا لہٰذا تمہارے لیے یہ یاد دہانی ہے تاکہ تم تقوی پر برقرار رہو تم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا تقوی لوز نہ کرو اور یہ ہو جاتا ہے تو مشاہدے کی بات ہے ایسا ہی ہے نا دوسری جگہ کیا کہا ان نہ کم ٹھیک ہے وہاں کیا ہے فلاں تقدوم آحوں عطا وغد نزل علیہ یقفروبیا ویوستحض ابیا فلاۃ قدوم آہوم حتہ یحودوف حتیثیری ان نگم ازم مسلحوم یعنی ادا کا تم ماہ ہوں و سمع تم من ہم الاستحزا او القفرا فِ ان نگم ستکون مصلحم بے سب ایش کیونکہ وہ انکار منکر کر آہستہ رخصت ہوتا چلا جائے گا اور یہ مشاہدے کی بات ہے یعنی آپ کسی شے کو بہت برا سمجھتے ہیں پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں کہ جہاں وہ شے ہو رہی ہوتی ہے شروع شروع میں آپ ڈانٹیں گے منھ بنائیں گے آہستہ آہستہ سب نارملائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا ہے نا تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے لم یتقون یعنی را تکوا ہوں تاکہ وہ اپنے تقوی میں استمرار رکھیں اور تقوی میں بڑھتے چلے جائیں ٹھیک اور بتدریج وہی خوب ہوا جب جب کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سمیر مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی تھوڑی ضعیف ہے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت کیا ہوگا جب تم آ, نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے صاحبہ نے پریشان ہو کے کہا کہ اچھا یہ وقت آئے گا کہ جب ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے کہے کہ وہ وقت کیا ہوگا اس کو یہ تو ابھی ہلکی بات ہے وہ وقت کیا ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے کہا یہ بھی ہوگا یہ تو بہت عجیب بات ہے پھر آپ نے بتایا پھر وہ وقت کیا ہوگا جب تم نیکی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو نیکی سمجھو گے تعارفون المن کر وطن کرون المعروف یعنی اس میں مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے لیکن میں اس کا حکم نہیں دے رہا بلکہ برائی کے دے رہا ہوں برائی کو برائی سمجھ نہیں پھر تم برائی کو نیکی سمجھو گے اور نیکی کو برائی سمجھو گے سمجھ آ رہی ہے اور یہ کب ہوتا ہے نہیں انل منکر کے ترک کرنے کے بعد سمجھ آ رہی پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حدیث میں نے غورب الحدیث میں فرمایا غورب اللہ قلوب ببعض سب دلوں کو ایک جیسا کر دیا یہ اس آیت کی روشنی میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفرو ممبنی اسرا علی دا وی سبنی مریم دا علی کا بھی ماسو کان کانو لا ینآن فعالو لبی سما کانو یا فالو تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے نا تو لہٰذا کہا جا رہا ہے ذکر لکئی یب کو اعلی تقوا لکئی یس دا دفتوا اب جاری دوسرا کہا گیا ولا کن ہم ایک تو لہم تھا ایک ہے ولیکن علیہم ہم اب علیہم ہم ذکرہ میں ہم کی ضمیر کس کی طرف داری مومنین مسلمانوں پہ یاد دہانی کرانا ضروری ہے لعلہم ٹھیک ہے لعلہم لہم عئی لعل المشرکین لَ المشرقین یتقون یتقون ان ولقفار ید تقو یت تقونا و ٹھیک تو یہ تینوں احتمالات اس میں موجود ہیں یہ وہی بات ہے جو پہلے والے میں تھی جب ہم نے اس میں ہم نے فیل معذوف مانا تھا یہ وہی بات ہے لیکن اس میں اس کو حالت نصب میں رکھا تھا اس میں کہے حالت رفع میں چلا گیا تو کیا تین چیزیں بنی ولیکن ذکرہ اے ولیکن ذکروہم ذکرہ دِكْرَ لعل المشرکین يتقون ٹھیک ہے ولیکن للمؤمنین الذکرہ لهم الذکرہ یعنی هذا الحکم لهم للمؤمنین ذکرہ لعل المؤمنین يستمرون فی تقواہم ٹھیک ہے اور تیسرا کہہ ولیکن علیہم الذکرہ علیہم ان يذکرو المشرکین ذکر لیکن هاولا عن ما عن بات واضح؟ یہ تین معانی اس کے اندر ہیں. تو بس بات اتنی سی ولاکن دکھ رہا ولایا آج تھوڑا سا وہ بھی پڑے گا صد اللہ ہماری قرآت میں بشرن ہے نا یہاں نشور لکھا ہے ٹھیک ہے وہ ابھی بات آ رہی ہے آگے کتنی قرآن ہیں ادھر اور وہ اس میں کیا پڑھا گیا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وہ الدیل بین صدق اللہ العظیم اب پہلے امام جو جلال الدین المحلی ہیں انہوں نے پہلی جو قرآد نقل کی ہے جس کی وہ وضاحت کر رہے ہیں وہ حفصن عاصم کی نہیں ہے ٹھیک ہے हفص... حفصن عاصم کی قرآد سب سے آخر میں آئے گی جس کی وہ وضاحت فرمائیں گے شروع میں کون سی قرار لے کر آئے ہیں بہو اللہ یوسل الریاح نشورن ٹھیک ہے تو اس کو نشرن بھی پڑھا گیا نشرن بھی پڑھا گیا اور مشرن ٹھیک ہے یہ سب کراط متواتر ہیں تو اب اس کی سب کراطوں کی الگ الگ وضاحت کریں گے مختصرا آئی متفرقتا کیونکہ نشر یعنی شروع کا مطلب پھیلانا ہوتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ کرنا ہے تو کہہ رہے ہیں متفرقتا قدام المطر مطر سے پہلے بارش سے پہلے یعنی بارش کے سامنے قدام ویسے سامنے کو کہتے ہیں کیونکہ بین یادی کے ترجمہ انہوں نے قدام کیا لیکن یہاں قدام سے مراد پہلے ہے بارش آنے سے پہلے آتی ہیں ہے تو کہتے ہیں اے متفرقتن قدام المطر وفی قراءتن بسکون شین تخفیفن کہتے ہیں ایک قراءت میں شین کو سکون کے ساتھ پڑھا گیا ہے تخفیفن, تخفیفن تخفیف اے تخفیفن على اللسان کہہ رہے ہیں نشرن پڑھنا سا ہے نوشرن تھوڑا سا مشکل ہے تو دوسری قراءت جو متواتر ہے اس میں نشرن پڑھا گیا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشْرَمْ بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِي پہلی قرآت کیا تھی نشورن بین بینئی رحمتی اس کے بعد کیا کہتے ہیں وفی اخرو سکون ہے وفت ہے نونی تیسری قرآت میں نون کے فتحے اور شین کے سکون کے ساتھ مسدر کے طور پہ پڑھا گیا نشرن نشرن, نشرن شروع نشرن ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی وحو اللہ بیند اور احمتی یہ سب ایک ہی معنی کی قرآ ہے اتوار اختراعات میں فرق کب پڑے گا جب ہم با پر چلے جائیں گے بشرن ٹھیک ہے کہ نہیں بالکل ہاں اصلاً جو ہے نا وہ نشرن جو ہے وہ مزدر ہے نشرن مزدر نہیں ہے لیکن وہ تخفیفن پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہے مزدر لیکن آپ ویسے دیکھیں گے تو نشرن نشرن ہے تو نشرن کیوں ہے زبان پہ بھاری ہونے کی وجہ سے بس اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وفی اخرا ائی وفی قرآن اخرا بے سکون اچھا شین ساکن ہے پہلی بات یہ بات چلیے بے سکون وم مل مواحدی مواہدہ کے ضم کے ساتھ اچھا یہ جو آپ اس طرح پڑھیں گے نا جب آپ کبھی پڑھیں گے ایک ہوتا ہے معاہدہ ٹھیک ہے اب کون سا وہ ہے اس طرح لکھا جانے والا جس میں ایک نقطہ آتا ہو بس وہ صرف با ہے سمجھا رہی ہے تو جب جب بھی بولا جاتا ہے الموحدہ تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے با اچھا کئی دفعہ اس میں یہ اصطلاحات سمجھ لیں ایک ہوتا ہے موحدہ وہ با ہے اچھا کبھی نقطے کے بغیر جیسے آپ نے جیم لکھا ہوا ہے اور اس میں خا... یعنی ہا ہے یا خا ہے یا جیم ہے ٹھیک ہے تو اب جس میں نقطہ نہیں ہوگا اس کو کہیں گے محملہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں کیا کہیں گے اب یوں لکھ دیں کیونکہ پہلے بول تو نہیں رہے اور کئی دفعہ نقطے بھی نہیں لگا رہے تو وہ ہا لکھیں گے کہیں گے ہا المحملہ نقطہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے اور اگر نقطہ ہوگا تو کہیں گے المو کیا کہیں گے المع جس کے اوپر نقطہ ہے ٹھیک ہے محملہ معجمہ جمع اچھا اگر دو نیچے آ رہے ہوں یا اوپر دو آ رہے ہوں جیسے الک البا ہاں تو اس کو کیا کہیں گے مسن سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کیونکہ اس کے اوپر دو ہیں اگر تین آ رہے ہیں تو مسلفہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو اس طرح وہ عموماً پرانی کتابوں میں زیادہ پرانی کتابوں میں اگرچہ یہ اتنی پرانی نہیں ہے جہاں نقطے بھی لکھنے کا رواج نہیں تھا لکھتے ہوئے تو وہ اس طرح بتاتے تھے بغم الماہدہ سمجھ آ رہی ہے اور اگر یہ اس پر کچھ بھی نہ ہوتا تو محملہ ہوتا تو معاہدہ کا کیا مطلب ہے ان نقطہ ایک ہی نقطہ جس کے نیچے آئے گا ٹھیک ہے بات واضح ہے کہ نہیں اور یہاں صرف ہاں یہاں صرف کے نیچے آتا ہے نا جہاں نیچے بھی آتا اوپر بھی آتا ہو پھر کہتے ہیں فوقیہ تحتیہ سمجھا رہی جہاں اوپر بھی آتا ہے پھر فوکیہ اور اگر نیچے بھی آتا ہے تو تحتیہ بات بات ہے کہ نہیں یعنی مثال کے طور پہ خواہ ہے تو آپ کہیں گے المو جمع الفوک سمجھا رہی کہ نہیں کیونکہ اس میں کیا ہے خواہ کے اوپر نقطہ ہے اور اگر اب وہی آپ نے لکھا یوں کر کے جیم لکھنا ہے تو آپ بتائیں گے المو اتحتی سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اس طرح یہ باتیں چلتی ہیں تو بس یہ بتا رہے ہیں غم المواہدی بات واضح بدلا ننی اب پتہ چلا نون کی جگہ موحدہ ہے تو وہ معاہدہ کیا با ہے تو کہاں نون آ رہا تھا نشرن تو اب ہو گیا بشرن ٹھیک بہو اللہ یہی ہماری خلاط ہے نا بہو اللہ یورسلریاح بشرم اچھا آپ پھر کہیں گے بشرن کا کیا مطلب ہے یہ مصدر ہے تو مبشرن تو یہاں اسم الفائل کے معنی میں آ رہا ہے تح الدی ورسل الریاح مبشَََََََََََ بینئى اور رحمتى ہى ايق قبل اور ہی قبل المتھر خدام المتر ٹھيک اچھا كہہ رہے ہيں جو پہلا والا ہے نا وہ مزدر بھی استعمال ہوتا ہے اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اگر اسم کے طور پہ استعمال ہو تو اس کا مفرد نشور آتا ہے اور جمع نشور آتى ہے سمجھ آ رہى ہے كہ نہيں بہت سے الفاظ ايسے ہيں كہ جو مزدر بھى ہیں اور جمع بھى ہيں تو اگر وہ مزدر کے طور پہ آپ لیں تو پھر وہ جمع نہیں ہے اور اگر آپ کہیں کہ نہیں اسم ہے اسم اور مزدر میں کیا فرق ہے ہاں بس اسم مزدر اسم کی قسم ہے یعنی مزدر اسم ہے لیکن اسم میں فعل کا مفہوم نہیں ہوتا مزدر میں فعل کا مفہوم ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں اگر وہ اسم ہو تو پھر یہ جمع ہے نشور کی سمجھ آ رہی ہے کون سی کون جمع نشور کی نشوراً سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نشورن جو ہے اور انہوں نے یہی رائے اختیار کی لیا اس کو مذہر نہیں کہا تھا مظہر کس کو کہا تھا نش. نشرن کو اور کہتے ہیں کہ کا رسولن نشور جیسے رسول اور اس کی جمع رسل اسی طرح نشور اور اس کی جمع نشور نش. و بشیرن سمجھ آ ہے کہ نہیں اور اگر بشرن پڑھیں تو اس کی جمع کیا ہے وہ،, وہ کس کی وہ کس کی جمع ہے بشیر کی اگرچہ وہ مظہر بھی ہے مظہر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ بشیر کی جمع بھی ہے بشرن बात वैसे हो गई अब ये पूरा समझ आ गया कि नहीं यानी وهو الذي يرسل الرياح نشرم بين يدي رحمته اي متفرقه قدام المطر وفي قراءه بسكون الشين تخفيفا وفي اخرى بسكونها وفتح النون مصدرا وفي اخرى بسكونها وضم الموحده بدل النون اي مبشر وبفرد الاولى نشر كرسول والاخره حتى اذا اقلت اقلت کا مطلب ہے حملت حم الطریاح صحابت س قولم ائی بل مقری سک نہ ہُو ہاک دیتے ہم ائی اس صحابہ کس کو ہو کی ضمیر کا جا رہی اس صحابہ وفی ہی التفاط ن علغیبتی کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا بلاغت میں ہوتا ہے التفاط ہوتا ہے ایک ضمیر سے دوسری ضمیر پہ چلے جانا تو عنل غیبہ کے ابھی تک تو وہو اللہ غائب کی بات ہو رہی ہے اللہ غائب اچانک کہ سک نہ یعنی کہ اسا ہو ٹھیک ہے تو یہ وفیح التفاطن عانل غیب میتن لانبات بی میّ سبرات لانبا کیوں بھیجتے ہیں اخراج نخرج المعتا جیسے اس طرح نبتاط نکالتے ہیں اردو کو بھی نکالیں گے من قبور بل احیا الا الکم تزک تزک تذکرون, تذکرون ہے کیا ہے تزکر... تذکر... تزکر... تذکرون کرون یا کرون شد کے بغیر, بغیر. ب... بغیر. ش...... ش... اوپر تو شد ہے ہاں تزک کرون ٹھیک یعنی تز کرزب کیا مطلب الآزب تو جس کی ویسے لغوی مطلب ہے جس کی مٹی میٹھی ہے یعنی میٹھی ہونے سے مراد کے خصب خصب سے مراد ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے یخروجو نبات حسن اس کا نبات تو بڑا اچھا نکلتا ہے بے عزن اس کے رب کے حکم سے اور کہتے ہیں یہ مثال کس کی ہے یہ زمین کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے ہاض مثلاً مومومن یس ما غوطہ فین ٹھیک ہے یہ مومن صاحب ایمان کی مثال ہے واضح سنتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے ولدی خبث سا تو اور جس زمین کی مٹی خبیص ہو گئی لا یخروجو نبھاتہ اے اوسرن بڑی مشقت سے بھی مشقت وہ ہاذ مسل الکافری کزالی کا اے کما بین نا معذوکر نصرف نو بین الآیاتی لقمی یشکرون من یشکر اللہ فعم لقد جواب قسم محدوف جیسے اس کو لام معل قسم کہتے نا من محل ہے جی یہ کیا کہہ رہے ہاں ہوں نہیں نہیں یہ اصل میں جو بات کر رہی یہ ہے من الہن غیروح تو یہ غیرو جر کے ساتھ بھی پڑھا گیا من الہ ہی اور من الہند غیرو اگر جر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے بل جر صفت للالہ یعنی الہ کی صفت ہے من الہ غیری ہی اور اگر رفع, رفع ہے تو پھر کیا ہے بدلو من محل یہ کیا ہے بدل من محلی یعنی آپ اس میں یوں دیکھیں پہلے آپ ماں دیکھیں ماں کا اسم کون ہے وہ چیک کریں ہاں ما من ال ہے تو الحالت جرم لیکن اس کا محل کیا ہے محلم کیا ہے رفع. رفع کیوں محلن حالت رفع میں اس لیے ماں کا اسم ہے تو کہتے ہیں ور رف اگر آپ ہو کو رفع کے ساتھ پڑھیں تو پھر اللہ کے محل کا بدل ہے اور اللہ کا محل کیا ہے وہ رفع ہے کیوں رفع اس لیے کہ وہ ماں کا اسم ہے وہ تو من زائدہ لگنے کی وجہ سے مجرور ہو گیا نا ویسے تو محلن کیا ہے حالت رفع میں ہے تو لہذا اس کا بدل جب آ رہا ہے تو پھر کیا ہے غیر روح ہو بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں من اللہ من اللہ ہن غیر روح و غیر بدل من محل اللہ ان کیا نیش محلے تو فرمایا من جر صفت اخاف رفلوم ان آبد تم غیر الشرافن قومی بھائی انہوں نے تو کہا تھا نا کہا, کہا مجھے ضلالت لاحق نہیں ہے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لسٹو فی ضلع مبین تو نفی کس کی, کی ہے ضلالت کی نفی کرتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ عام ہے من اظلال سے تو لہٰذا اس کی نفی زلال کی نفی سے زیادہ ابلغ ہوگی یعنی انہوں نے صرف زلال کا کہا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس طرح کی کوئی شہ لاحق ہے ہی نہیں تو لہذا جب ظلالت کی نفی کر دی تو بال ظلال غلال کی نفی ہو گئی لہذا یہ زیادہ بلیغ ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ عام و من غلالی فنف یوہا اب من نفی ہی کیا ہوتا ہے دیکھیں عام کی نفی کر دیں تو خاص کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے یہی قاعدہ ہے نا اور اگر خاص کی نفی کریں تو عام کی نفی ہو جائے گی ہاں نہیں ہوگی بات بات ہے تو لہذا جب ظلالت جو ظلال سے عام ہے اس کی نفی کر دی تو جب عام کی نفی ہو گئی تو عام کے اندر جو جو کچھ ہے اس کی بھی نفی ہو گئی لیکن خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی بات واضح hmm. یعنی اس کو مناتے کہوں کہتے ہیں اگر آپ کہیں اس کمرے میں جو ہے وہ کیا ہے کوئی حیوان نہیں ہے کوئی حیوان نہیں ہے ٹھیک ہے اس کمرے میں کوئی حیوان نہیں ہے تو انسان ہو سکتا ہے نہیں نہیں وہ مناطقہ مانتے ہیں انسان ہے حیوان جو ہے وہ جنس ہے انسان نیچے نو ہے حیوان ناطق رہی ہے کہ نہیں جنس جو ہے وہ عام ہوتی ہے نو نیچے خاص ہوتی ہے تو اگر ہم کہہ اس کمرے میں کوئی حیوان نہیں ہے تو انسان کی تو بالاولا نفی ہو گئی لیکن اگر ہم کہیں اس کمرے میں کوئی حیوانِ ناطق نہیں ہے تو شیر ببر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم نے پھر نفی نہیں ہوئی لہذا اگر عام کی نفی کر دی ہے تو ہر قسم کے حیوان کی نفی ہوگی وہ حیوان ناطق ہے وہ ناحق ہے وہ حیوان ضعیر ہے وہ حیوان ساحل ہے گھوڑا وغیرہ وہ سب کی نفی ہو جاتی ہے تو عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے صدق اللہ علیہ سمجھ میں آ جائیے ہاں کرینہ تو سمجھ ہے لیکن وہ تو سیاق سے آتا ہے یعنی من بیانیہ کیونکہ من لفظ ہے نا ایک حرف فجر ہے وہ کبھی بیانیہ ہے وہ کبھی تبیث کا ہے وہ کبھی ابتدا للغایا کا ہے ٹھیک ہے کبھی زائدہ ہے لل عموما تو وہ جتنے بھی قرائن ہیں نا وہ خود لفظ من کے اندر نہیں پائے جاتے کیونکہ من کے اندر کوئی کرینہ پانے کی گنجائش ہی نہیں ہے سمجھا رہی وہ تو آپ کہیں مبنی اعلیٰ سکون ہے اس کے اوپر تو کوئی کرینہ نہیں ہو سکتا میں کوئی کریں قرائن سارے آپ نے سیاق و ثواب سے ڈھونڈنے سمجھ آ تو وہ قرائن آپ کو وہاں کئی جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں من تبھی کا مفہوم ہو ہی نہیں سکتا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ من ابتداء الغایا ہے یا کچھ اور ہے عموماً ابتداء الغایا تو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر من بیانیہ ہوگا تو یا زائدہ ہوگا اگر پیچھے نفی آ رہی ہے تو وہ قرینہ تو وہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے وہ الگ سے ریٹ پہنچنا ہے کیا خیال ہے نہیں نہیں نہیں یہ دیکھیں ابھی آپ نے کہا نہ جیسے من کے بعد اگر نکرہ آ رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ جو عموماً ماں نافیہ کے بعد من آتا ہے اس کے بعد نکرہ ہی آتا ہے عموماً جیسے الہ ٹھیک ہے تو یہاں من تفیضیاں نہیں ہیں اگر آپ اس طرح کوئی قاعدہ بنائیں گے کہ نہ کر ہاں تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپ استقرائے تام کریں ٹھیک ہے استقرائے تام کے بعد قاعدہ بنے گا تو وہ ویسے اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح قواعد ڈھونڈنے کی کوشش کریں لیکن اصل قاعدہ قرینے کا سیاق ہے تین یہ ہاں اگلے میں نہیں لگے گا فیل کیفا فیل کے ساتھ آئے ہاں تو پھر حال ہوتا ہے جی جی اور جملہ جی جی اگر اسم کے ساتھ آئے تو خبر ہوتی ہے مقدم جیسے مثال کے طور پہ یہ یاد کر لینا کییفہ ہالوقہ کیفہ ہالوقہ کی ترکیب کیا ہے کیفہ خبر حالو کا ہے کا مبتدا ٹھیک ہے اور اگر آپ کہہ دیں کیی فا یہ یاد کر لیں کی فا تم کیسے آئے ہو تو جیتا جو ہے وہ فعل ہے کیفہ اس کا حال ہے یعنی جیتا میں کئی فیل کا حال نہیں ہے جیتا کے اندر جو ضمیر انتا کی ہے اس کا حال ہے یعنی جئتا کیفا تو کیفا میں وہ کہے گا راکبن تو یہ حال ہی بتائے گا نا وہ راک معشین تو راکن کسی بھی طریقے کو آیا ہاں بالکل یعنی حال ہوتا ہے